میرے مرشد محبوب سیدی یوسین محبوبی مرشدی مجھے دل زبانہ حضرت مولانا شاہ حقیق محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار یہ دیکھو بازی لینے کی آواز نہیں آنی چاہیے حدیث شریف میں منع ہے حالان تب اور ہاتھ بیاں ہاتھ الٹا سے دست کو آگاہ کرتا ہوں جب کبھی دل سے آہ کرتا ہوں جب کبھی دل سے آ کر Oh, uh -huh. پہلے شیر میں فرمایا ہے جب بدہ دل سے آ کرتا ہے اللہ کی یاد میں اللہ کی محبت میں یا اللہ کی خوف سے جب آ کرتا ہے منزلیں پیش راہ کرتا ہے بڑی بڑی سفر اللہ کی طرح اللہ کے راستے کے بڑے بڑے سفر طے ہوتے ہیں اور یہ آسیب ہوتی ہے خون ارماں سے ناجائز ارمانوں کا خون کرنے سے یہ جو دل سے آگ نکلتی ہے یہ منزل مارتی اللہ کے راستہ تیزی سے طے کرتی ہے کہ جو دل ٹوٹے ہوئے دل سے جو آگ نکل رہی ہے جو اللہ کی نافرمانی سے بچنے میں دل ٹوٹتا رہتا ہے شکستہ ہو جاتا ہے اس دل سے جو آخ نکلتی ہے وہ اللہ کے راستے کو تیزی سے طے کرتی ہے اور عشق کی نام مراد سبحان اللہ ایک بزرگ کا شعر عزت فرماتے تھے قوم کہتا ہے با مرادی کا عشق ہے نام نام مرادی کا یعنی اپنی مرادیں پوری ہوں یہ تھوڑی بندگی ہے اللہ کی مراد پوری ہو محبوب کی مراد پوری ہو ہماری نا مرادی ہو چاہے مرادی ہو چاہے نام مرادی ہو لیکن اللہ کی مرادی ہو اللہ نے جو طریقہ ہمارے لیے مقرر کر دیا بندگی کا وہ اس طریقے پر ہم ہماری مراد کوئی چیز نہیں ہے ہم اپنی ہر مراد کو نامد کرتے ہیں اور اپنے غم سے نباہ کرتے ہیں دل دل ٹوٹتا ہے اور شکستہ ہو جاتا ہے غمزدہ ہو جاتا ہے لیکن اسی غمزدہ دل سے جو آخ نکلتی ہے وہ اللہ کا راستہ طے کرتی ہے قرب منزل دلاتی ہے جب کبھی دل سے آ کر آہ کرتا ہو منگلے پیش را کرتا سگر کو rahum zub ne numbe اس شہر کا مفہوم کچھ ایسا ہے کہ گریائے عشق یعنی آنسو ایک آنسو اللہ کے دربار میں ہوتے ہیں اور ایک خون بہانا ہوتا ہے کیا خون کے ناجائز ارمانوں کے خون سے ان کا جو خون کیا ان پر عمل نہ کرنے سے جو دل ٹوٹا اس اب دل کے جو آنسو ہوتے ہیں وہ خون کے آنسو ہوتے ہیں مولانا لوگے فرماتے ہیں ہی حضرت نے بیاں کہ ایک شخص پہنچ جا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہے اس کا کتا مر رہا ہے بھوک, بھوک سے اور یہ شخص رو رہا ہے اس نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے اس نے کہا یہ کتا میرا بھوک سے مر رہا ہے اس نے پوچھا کہ اچھا یہ ٹوکرے جو آپ کے پاس ٹوکرا ہے اس میں کیا ہے اس نے کہا کہ اس میں روٹیاں ہیں اس نے کہا کہ ایک روٹی اس کو ڈال کیوں نہیں دیتی اور آنسو بہارے ہو رو رہے ہو ایک ٹکڑا پھر ہی ڈال دیتے اس نے کہا کہ آنسو میرے بھک ہیں اور روٹیوں میں میرا لگا یہاں <تصفح> بھی اکثر جو ہے عبادات بہت کرتے ہیں ذکر روزگار کا اہتمام خوب کرتے ہیں لیکن شریک بردا نہیں کریں گے نگاہ کی حفاظت نہیں کریں گے نئے شرحی ماحول سے نہیں بچیں گے اور لوگوں کے لان تان سے گھبرا جائیں گے یہ سب چیزیں جو ہے یہ اس, اس کے پاس مفت کے آنسو تو ہیں خون کے آنسو نہیں خون کے آنسو جب یہ ہی ہوتے ہیں جب جگر کا خون ہوتا ہے اور اس جگر کے خون یہ جگر کا خون جو ہے وہ آنسو بند کر آنکھوں سے ٹکتا ہے اللہ والوں کے جگر کا خون ہوتا ہے جو دل توڑتے ہیں اپنے مولا کے لیے اپنے مولا کو ناراض نہ کرنے کے لیے اپنا دل توڑ لیتے ہیں اس دل کے جو آنسو ہوتے ہیں فرمایا کہ کی عشق اس میں خالی آنسو بنانا سادت سے اس کی وش میں تو کوئی اس کی ایسی قیمت نہیں ہے میں تو اپنا فون بھی پیش کرتا ہوں گریا میں کیا ہے گریا میں کیا ہے گریا گا کرتا ہو گا کرتا ہوں ساری فلکت سے دور ہو کے کبھی سارے کلکت سے دور کتری دست گا ساری ملکت سے تو ہو کے کبھی ساری ملکت سے دو کے کبھی دست شنی ہوتا ہے یاد میں ان کی آ کرتا ہوں یاد میں ان کی آ کرتا ہو درد دل جب شنی ہو درد دل جگ شدید ہوتا ہے یاد میں کہ کرتا ہوں یاد میں کی آ کر دل آ گرتا क्या بریانی مور کو کباب اور سارے آلم کے انگور سارے عالم کے سیب سارے آلم کا شہد سارے آلم کی نعمتیں اگر سامنے رکھ دو اور حسینان عالم کو بھی سامنے رکھ دو تو ایک انسان کتنا کتنی لذت اٹھا سکتا ہے اس کو دیکھے گا چند بریانی کی کھا لے گا چلو روٹی تو روٹی کھا لے گا ایسے ہی مور کباب کھا لے گا تھوڑی دیر میں پیٹ کا بھر جائے گا باقی چیزوں کو حسر سے دیکھ کر لذت نہیں اٹھا سکتا لیکن اللہ تعالیٰ کا نام ایسا ایسا ایسا لذیذ ہے اے اللہ تعالیٰ چونکہ سارے کائنات کے لذات عالم کے خالق ہے اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ کے نام میں وہ لذت ہے گویا کہ سارے کائنات کی لذات ایک کیپسول کے اندر کھول کے دل میں داخل ہو گئی محبت سے اللہ کا نام لینا لیکن یہ اتنا آسان نہیں یہ اس راستہ سب سے پہلے اپنے دل کی صفائی ہے کسی اللہ والے سے اس کو سیکھنا اور اپنے اخلاق رضیلا کی صفائی کرنا باترین صفائی کرنا اخلاق حمیدہ سے اس کو سوارنا اور شریعت کا موٹا موٹا علم ہونا یہ بھی ضروری ہے اور پھر ذکر اللہ پر دوا سنت پر معاذمت اور مجاہدات وجاہداد سب کے سب کہیں جا کے تب کہیں ناقص اعمال کے اوپر اللہ کا فضل مرتب ہوتا ہے تب یہ چیز آتی ہے ایک کام تو اللہ کے فضل سے بنتا ہے ہمارے اعمال سے ہمارے مجاہدات سے نہیں بنتا ہاں عید اعمال اور مجاہدات سے اللہ کا فضل متوجہ ہو جاتا ہے اور اس فضل سے کام بن جاتا ہے اور مزے کا آنا بھی ذکر اللہ کے اندر مزے کا آنا بھی ضروری نہیں ہے غیر اختیاری ہے غیر اختیاری چیز کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں کیفیت بھی دے دیتے ہیں جس کو جاتے نہیں دیتے لیکن جس کو کیفیت نہیں دیتے اس کے اللہ اللہ کرنے کا عجر اس کو کہیں زیادہ دے دیتے ہیں کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ مزے کے لیے ذکر نہیں کر رہا بلکہ میری یاد کے لیے ذکر کر رہا ہے مزہ آنا تو ایک الگ نعمت مستداد ہے تو غرض یہ کہ یہ جو لفظت اللہ کے نام کی ہے یہ اتنی آسان بھی نہیں ہے لیکن اس کو پالنا بھی چاہیے اللہ کا فضل پانا چاہیے اور نہ مال کی کوشش کرتے رہنا چاہیے جن سے اللہ کا یہ فضل متوجہ ہو جاتا ہے لذ کیا کہوں کہو سر لے دیکھو سندر کروا کرتا ہوں ج کبھی دل سے آ کر پردیس میں تذکرہ دسکردن جنوبی افریقہ کا دسواں سفر نامہ والا رحمت اللہ ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ان کے یہاں جب جاؤ حسینوں کے پیچھے ڈڈا لیے پھرتے ہیں میں نے کہا کہ آج کل دنیا میں سب سے بڑا مرض یہی ہے اگر حسینوں سے نظر بچا دو اور دل بچا دو تو اللہ کا راستہ بالکل آسان ہے مجا سے مشاہدہ ہوگا یعنی جتنی ہم جتنی اس کے لیے ہم مشقت اٹھائیں گے نگاہ کی حفاظت کے لیے اور دل کی حفاظت کے لیے نگاہ کی حفاظت نہ عورتوں سے اور بیریش لڑکوں سے اور یعنی جن کو امرت کہتے ہیں اور دل کو بھی بچانا یعنی گزشتہ ماضی کے گناہوں کو بھی یاد نہ کرنا اور موجودہ کوئی گناہ کو سوچ کر اس کا مزہ نہ لینا یہ دل کا بچانا ہے نظر بھی بچانی ہے دل بھی بچانا ہے جتنا مجاہدہ ہوگا اتنا مشاہدہ ہوگا میں پوچھتا ہوں کہ جہاں کالورا پھیلا ہوا ہو تو حکیم وہاں نزلے کی دوا دے گا یا کالورا کا علاج کرے گا جو مرض مہلک ہوتا ہے پہلے اسی کا علاج کیا جاتا ہے بد نگاہی حسم پرستی اور عشق پر مجازی کی مہلک وبا پھیلی ہوئی ہے جس سے ایمان تباہ ہو رہا ہے اور لوگ اس کو معمولی مرض سمجھتے ہیں بادلوں پر گمانی کرتے ہیں لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں میں اللہ کے لیے اپنی عزت کو داؤ پر لگا کر اس مرض کو بیان کرتا ہوں اور انشاءاللہ کرتا رہوں گا ارشاد فرمائر کے حسن بجازی گو مود کا مجموعہ ہے ورنہ کوئی حسین ایسا دکھلا دو جو ہفتہ مودتا اور پالتا نہ ہو کوئی ایسی حسین عورت دکھلاؤ جو ہفتی موتی اور پارٹی نہ ہو خال کی ظاہری چمک ہے جس سے آدمی دھوکا کھا جاتا ہے میرا شعر ہے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا شعر گوبر کی تشتری پر چاندی کا ورخ ہے وائٹ کلر کے حسن سے دھوکہ نہ کھائیے گوبر کی تشتری پر چاندی کا ورخ ہے وائٹ کلر کے حسن سے دھوکا نہ کھائیے برق ہٹاؤ گے تو گوبر نظر آئے گا اللہ تعالی نے اسی لیے خبر دے دی کہ نگاہیں بچاؤ اللہ تعالی تعالیٰ ارحم الراہمین ہیں اگر ان حسینوں کو دیکھنا مفید ہوتا تو قرآن بات میں کیوں منع فرماتے کہ اے نبی ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے معلوم ہوا کہ ہمارا پیدا کرنے والا ہمیں مدرس سے بچاتا ہے کہ ہمارے بندے کسی, کو, کسی حسین کو نہ دیکھیں کہ اس کے عشق میں پھنس کر اپنے کو ناپاک کر لیں بتاؤ کوئی عورت ایسی ہے جس کو دیکھنے سے مزید نہ نکلے تو جو محبت ناپاک کرنے والی ہے وہ کیسے پاک ہو سکتی ہے جس وقت آدمی حسینوں کو دیکھتا ہے بتاؤ اس وقت خدا یاد آتا ہے بس جو ہمارے اللہ کو بلا دے اس سے بڑھ کر ہمارا دشمن کون ہو سکتا ہے نفس مسلے بچے کے ہیں جیسے چھوٹے بچے سے کہتے ہیں ہاں ہاں تھو تھو گندگی میں ہاتھ نہ ڈالنا کہیں پیشاب پخانے میں ہاتھ ڈالتے ہیں خبردار مار ڈالوں گا डालूंगा ڈالوں گا تو بچوں کو نہ مارتا ہے نہ کاٹتا ہے لیکن ڈرانے سے بچہ ڈر جاتا ہے اسی طرح نفس سے کہو کہ ظالم اگر کسی عورت کو دیکھا تو مار ڈالوں گا کاٹ ڈالوں گا گوٹی بوٹی کر کے رکھ دوں گا نفس بے وقوف ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ واقعی ایسا کر اس لیے को کو ڈراتے رہو اور قابو میں رکھو سنا حضرت نے ایک دفعہ واکٹر سنایا تھا قصہ ایک شخص کی شادی ہو رہی تھی جی. اس کو معلوم ہوا کہ اس کی جو جس کی شادی ہونے والی ہے ہو غصے کی بہت تیز اس نے اس کا علاج ایک سوچا کہ جب بارات لے کے کیا لڑکی کو لے کے تو ساتھ نے ایک بکری کو لے گیا اور گاڑی میں اس کو بٹھا رکھا تھا جو خود کی سواری تھی تو جب وہ اپنے بیوی کو لے کے واپس ہوا تو راستے میں بکری کی عادت ہوتی ہے میں کرتی لیتی جیسی اس نے میں کیا زور سے ایک چانٹر لگایا بکری کی کہ پھر میں کرتی ہے خبر تھا اب بولی تو بہت ماروں گا اب یہ دیکھ کے جو اس کی نئی نئی بیوی اٹل گئی تھی تو اس سے کا معلوم ہوتا ہے ہم سے بھی آگے پہنچا ہے پھر جو ہے وہ دوبارہ بکری نے میمے میمے کرنے لگی پھر ایک لگایا خبردار پھر راستے بھر میں یہ مارتا پیٹتا رہا اور گھر پہنچنے سے پہلے اس کو دھمکی دے دی کہ اب جو بولی تو میں یہ میرے پاس ہے دیکھ میں کر دوں گا اب بکری کو کیا مانوں بکری پھر میں بولی بس اس نے وہاں گھر उसने گیا اتر کے اس کو فوراً سیوا کر ڈالا اور نیت یہ کر لی کہ کلی سی سے بلیما کروں گا <laughs> औरत रोक पड़ गया कि ये तो भाई बहुत कहते जा मगर अब तो बहुत देर हो गयी <laughs> अब तो सब तो राज खुल चुका है सबके सब जन्म हुई है थाने डाल ने आठ दस लोगों को पकड़ा और अधिक ऐसी پوچھتا تھا کہ تم کسی بزرگ سے تعلق ہے تو کہتے ہاں فلاں بزرگ سے چل لے جاؤ اس کو حوالات نے بند کرو دوسرے سے پوچھا میرے فلاں بزرگ سے تعلق ہے اس کو بھی حوالات میں بند کرو تیسرا آیا تمہارے میرے فلاں بزرگ سے تعلق ہے اس کو بھی حوالات میں بند کرو ایک آیا اس نے کہا میں تو بیوی کا مریف ہوں مریف ہوں طاقت رکھتے ہوئے گناہ نہ کرنے کی فضیلت یعنی گناہ نہ کرنا ایک طرح ہے کہ کوئی موقع بھی نہیں ہے گناہ کا کچھ بھی نہیں ہے اور ایک ہے کہ موقع بھی ہے قدرت بھی ہے کا کر بھی سکتا ہے گناہ پھر نہ گناہ کرے تو پھر اس کی فضیلت ارشاد فرمایا کہ چاہے تقریر میں مجمع بڑا نہ ہو دو چار آدمی ہی ہو ایک آدمی بھی اللہ کا ولی بن جائے تو میری محنت وصول ہے اس وقت جو دو چار آدمی موجود ہیں وہی وہ سن لیں یہاں بھی دو چار آدمی وہاں بھی دو چار تھے دعا دیکھو اخلاص اس کو کہتے ہیں اللہ کی کیا بات اللہ والے کبھی مجموعے پہ نظر نہیں رکھتے اس وقت جو دو چار آدمی موجود ہیں وہی وہ سن لیں کہ آخر مرنے کے وقت یا بڑھاپے میں سب بیماری ہو فالج کا حملہ ہو ہاتھ پیر سب بیکار ہو جائیں تو گناہ چھوڑ دو گے لیکن تب کی حالت میں گناہ چھوڑ دو تو اللہ تعالی خوش ہو جائے کہ میرا بندہ گناہ کی طاقت رکھتا ہے مگر میرے خوف سے گناہ نہیں کرتا گناہ سے بچتا ہے معذوری سے گناہ چھوڑنے سے ولی نہیں بنو گے طاقت رکھتے ہوئے گناہ چھوڑ دو تو اللہ کے ولی بن جاؤ بیویوں کو ستانے کا انجام اشار فرمایا کہ جنہوں نے بیویوں کو ستایا میں نے دیکھا کہ وہ جین سے نہیں رہے ایک صاحب کی بیوی ذرا حسین نہیں تھی تو انہوں نے دوسری شادی کر لی اور پہلی بیوی کا رولا رولا کے ناک میں دم کر دیا اس کے بعد کیا ہوا جو دوسری حسین بیوی لائے تھے اس کو کینسر ہو گیا اور کہاں ہوا جس گال کے چپ لینے کے لیے لائے تھے اسی گال میں کینسر ہو گیا ایک ایک چٹان مواد نکلتا تھا دور سے بدبو آتی تھی اور خود دور کھڑے رہتے تھے بدبو کی وجہ سے اور دوسرے صاحب کی بیوی ذرا کالی تھی اس سے چھ بچے ہوئے تھے اس کو رات کے بارہ بجے طلاق دے دی کہ تمہاری شکل اچھی نہیں ہے اب تمہارے ساتھ میرا گزارا نہیں ہو سکتا وہ بچوں کو لے کر رات کے بارہ بجے گھر سے نکل گئی اور آسمان کی طرف دیکھا اور بضبا حال یہ شیر پڑھا ہم بتاتے کسے اپنی مجبوریاں رہ گئے جانے میرے آسمان دیکھ کر وہ تو چلی گئی اور اس کے بعد ایک دوسری خوبصورت سے شادی کر کے لائے بڑے خوش تھے کہ کچھ ہی دن کے بعد فالج ہو گیا بیوی کے بھی قابل نہیں رہے چھ مہینہ چار پائی پر پڑے پڑے ہفتے رہے تو جو نئی بیوی لائے تھے وہ لات مار کر بھاگ گئی نئی بھی گئی پرانی بھی گئی کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں تھا یہاں تک کہ پڑے پڑے مر گئے اس لیے دنیا میں کیا رکھا ہے پہلے زمانے میں خون نکلوانا پڑتا تھا تب صحابہ کو اجازت ہوئی اور اجازت بھی مطلق ہی نہیں تھی بلکہ حادث کے ساتھ مقیت فرما دیا یہ حضرت نے خاص طور سے فرمایا کہ اجازت دی ہے کرنے کی ترجیح کوئی دی ہے کوئی اور سے لوگ اس کو اتنا آگے بڑھاتے ہیں اور زمانہ سر ہے ہی نہیں وہ لیکن یہ بھی جہاں یہ بھی دیکھنے کی بات ہے اجازت تو بھی ہے عرضی تھوڑی دی کہ کرو اجازت دیے کہ کر سکتے ہو دیتی اجازت اب اس زمانے کے لیے حضرت والا تو بہت فرماتے تھے کہ زمانے میں کام وہی نہیں صحتیں ویسی نہیں ہے قوتیں ویسی نہیں ہیں معاش بھی ویسا نہیں ہے اور پھر جو ہے اس میں آگے جو حضرت فرما رہے ہیں جو عادل کا اس میں مقید کر دیا کہ عادل بھی کرو تب دوسری شادی کرو جیسے حضرت تھانویر احمد علیہ نے ترازو رکھی ہوئی تھی جس سے تول کر دونوں گھروں میں آدھا آدھا تقسیم کرتے تھے مثلاً آدھا خربوزہ ایک گھر میں اور آدھا خربوزہ دوسرے گھر میں کسی نے کہا کہ آپ نے دو شادی کر کے مریدوں کے لیے دو شادیاں کرنے کا راستہ کھول دیا فرمایا کہ نہیں راستہ بند کر دیا کیونکہ کہ کرنے میں جتنی مشقت اور مصیبت اٹھا رہا ہوں کسی کی ہمت نہیں ہو سکتی مشکل دیکھ کر سبق مل جائے گا کہ دوسری شادی کرنا آسان نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم جمع کرتے رہواں الق الجن ونسا لیا الق الجن ونسا الا لی تو نہیں فرمایا فرمایا عبادت کے لیے ہم کو پیدا کیا ہے تو عبادت میں لگو بیوی کے ساتھ جمع کرنا مقصد حیات نہیں ہے اس کو ضرورت کے درجے میں رکھو بیوی کو مقصد حیات نہ بناؤ اور یہ مقصد حیات ہو بھی کیسے سکتا ہے اگر مقصد حیات ہے تو انزال کے بعد کیوں چھپا کر پاکتے ہو اور ناپاک ہو جاتے ہو جو چیز ناپاک کر دے وہ جائز بھی ہو لیکن مقصد حیات نہیں ہو سکتی بیوی اگر کم خوبصورت ہے تو اچھا ہے زیادہ دیر اللہ کے ذکر میں لگاؤ ورنہ بیوی کو دیکھتے رہو گے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بہت حسین تھے لیکن بیوی ایسی تھی جس پر حسن کا اطلاق ہی نہیں ہوتا تھا ایک طالب علم کی نظر پڑ گئی تو وہ رونے لگا کہ استاد آپ کی تو قسمت خراب ہو گئی جتنے آپ حسین ہیں بیوی اتنی ہی ہے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پایا کہ بیوقوف روتا کیا ہے اگر بیوی حسین ہوتی وہ اسی کے پاس بیٹھا رہتا نہ تم کو پڑھاتا نہ یہ کتابیں لکھتا جو لکھ رہا ہو یعنی زیادات موسوخ سیر کبیر سیر صغیر جامع صغیر جامع کبیر پھر فرمایا کہ اللہ نے جس سے دین کا کام لینا اللہ تعالیٰ جس سے دین کا کام لیتا ہے اس کو مٹی کے کھلونے میں مشغول نہیں ہونے دیتا یہ تقوینی انتظام ہے اللہ تعالیٰ قبول فرما امر کی توحیق نصیح فرما نمستے اللہ تعالیٰ ہمیں نگاہ کی حفاظت دل کی حفاظت اور تمام اپنے اعضا کی حفاظت کی توحیق نصیق فرمائے اللہ تعالیٰ ہم قسم کی قرآن سے ہماری حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ سنتوں پر آستا عطا اللہ اللہ والا بنا دے ہم سب کو اور یہاں شدید کی خطرہ مجھ کو میرے گھر والوں کو سب دوستوں اور ان کے گھر والوں کو سب سننے والوں کو رامت المسلمین کو بھی اللہ تعالیٰ فرما دے اللہ پاک جو بیمار ہیں ان کو شرائے کامل حاج المست اللہ فرمانے جو بے روزگار ہیں اللہ ان کو روزگار حلال بابر کا تھا سان جسم سیخ اور جو کچھ بھی مشکلات میں اللہ تعالیٰ ان کی مشکلوں کو دور فرما جائز میرانوں کو پولا وصل اللہ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ